الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی تھی اور کل میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ انشاءاللہ سورہ یوسف کا خلاصہ کہ سورہ یوسف سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں تو اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ یوسف جو ہم نے اس کے اندر 111 آیات اور 12 رکو ہیں سورہ یوسف کے اندر 111 آیات 12 رکو اب اس میں پورا کا پورا قصہ ذکر کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا اور اسی جگہ کے اوپر سورہ یوسف کے اندر قصہ ذکر ہوا باقی جگہ کے اوپر حضر یوسف یوسا اسلام کا نام تو ذکر ہوگا لیکن وہاں پر قصہ ذکر نہیں ہوگا ایک چیز آپ قرآن پاک کے جو قصے ہیں نا اس کے اندر آپ ایک خاص طور پہ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک نے جو قصے ذکر کیے ہوئے ہیں نا ان کو متفرق جگہوں پہ رکھا ہوا ہے مختلف جگہوں کے اوپر رکھا جاتا ہے وہ قصے جو ہیں جیسے اگر بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے تو بنی اسرائیل کے تمام قصے آپ کو ایک جگہ پہ نہیں ملیں گے جو حضرت یوسف علیہ حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ جو جو ہوتی رہی باتیں وغیرہ جو کچھ ہوا تو کسی ایک پارے میں ہوں گی پھر کسی دوسرے پارے میں تیسرے پارے سے تو اللہ تعالیٰ نے قصوں کو مختلف چھوٹے چھوٹے پارٹس کے اندر مختلف رکھا ہوا ہوتا ہے سپاروں کے اندر سورہ یوسف میں ایسا نہیں ہو رہا سورہ یوسف میں مکمل ایک چیز آیا بھی سورہ یوسف نازل بھی اسی بات پہ ہوئی نا کہ مشرقی نے مکہ کوئی ان یہودیوں نے کہا تھا کہ بھئی اگر وہ نبی و آخر و زبان ہے تو ان سے پوچھ لو حضرت کا قصہ کس طرح منتقل ہوئے تھے یہاں سے تو اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قصہ یہاں پر ذکر کر دیا پھر اس کو آسن القص کہا نا آسن القص ٹھیک ہے یعنی بہترین قصہ ہے یہ بہترین قصہ کیا آخر وجہ کیا ہوئی کہ اس کو بہترین قصہ کہا گیا اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ جتنی عبرتیں اور نصیحتیں اس قصے میں پائی جاتی ہیں شاید وہ کسی اور جگہ نہیں پائی جاتی ہیں جو عبرت اور نصیحت حاصل ہو رہی ہے ٹھیک ہے مثلاً آپ دیکھیں اگر آپ اس کی جامعیت کو دیکھیں تو سورہ یوسف کے اندر دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے دین بھی ہے نا اور دنیا بھی ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے دنیا کا نظام بھی کیسے سنبھالا تو دین بھی ہے دنیا بھی ہے توحید کا سبق بھی مل رہا ہے ٹھیک ہے سیرت ان کی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی سیرت کس قسم کی تھی یہ بھی معلوم خوابوں کی تعبیر بھی ہے کہ خوابوں کی تعبیر دے رہے ہیں سیاست اور حکومت کیسے چلے گی یہ بھی بتایا گیا کہ سیاست اور حکومت کو کرنے کا کیا ہے انسانی نفسیات کے متعلق بھی بتایا جا رہا ہے کہ انسانی نفسیات کیا ہے بھائیوں میں تھا نا حسد پیدا ہو گیا نفسیات ہے نا کہ اب ایک بندے کے اگر والد صاحب کی محبت زیادہ ہے تو انسانی نفسیات میں یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان تو حسد یعنی انسانی نفسیات بھی بتائی جا رہی ہے معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی بتائی جا رہی ہیں کہ معاشی خوشحالی کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو بہت پہلے سے پلاننگ کرنی پڑے گی بہت پہلے سے پلاننگ کرنی پڑتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے سات سال بعد جو چیز آنی تھی سات سال پہلے اس کی تدبیریں کی ہیں ہمیں بھی سبق مل رہا ہے کہ تدبیر کرنا شریعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ شریعت کا مطلوب ہے شریعت کا مطلوب ہے اگر آپ سال آج سے بیس سال بعد کا سوچتے ہیں کہ بیس سال بعد پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہوگا اور آج آپ آج سے اس کی تو یہ شریعت کے خلاف بات نہیں ہوگی بلکہ یہ شریعت کا مطلوب ہے کہ آپ آئندہ کے لیے دیکھو کہ اپنی ذات تک محدود نہ رہے کہ میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا یہ دیکھیں کہ میں لوگوں کو کتنا فائدہ دیکھے جا رہا ہوں میں آنے والے لوگوں کے لیے کتنا فائدہ دیکھ جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سارا کا سارا زہد اور تقوی کا بھی سبق ہے اس کے اندر کہ کس طریقے سے خانے کیا کچھ کرنے کی کوشش کی لیکن کس صف علیہ السلام کا زہد اور تقوی کس جگہ کے اوپر رہا صبر کا امتحان کے متعلق بھی کہ صبر تھا کس طریقے سے صبر کیا انہوں نے ٹھیک ہے وہ پوری کی پوری عورتوں کی ہلا سازی بھی بتائے گی کہ عورتیں کس قسم کا مکر ٹھیک ہے کری کی پوری اس میں پائی جا رہی ہے اب اس کی ایک تو ہے قصہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے تسلی کیسی ہے اس کے اندر کہ دیکھیں کہ مکہ نے معافی چاہی نا قریش مکہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہی کہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے ہم نے <سلام> آپ سے بڑی زیادیاں کی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا تھا حضرت نے, نے یہی فرمایا تھا نا کہ میں تم کو وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ جاؤ تم آزاد ہو تم پر کوئی الزام نہیں تم آزاد ہو تم پر کوئی الزام تو اس نے یہ کہا کہ میں بھی تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی تو یہ ایک وہی چیزیں ہے اس طرح نقشہ تاریخ جو ہے نا اپنے آپ کو ریپیٹ کیا کرتی ہے تاریخ اپنے آپ کو ریپیٹ کیا کرتی ہے حالات آیا کرتے ہیں ایسے لیکن جو لوگ صبر کے ساتھ لگے رہتے ہیں ہمت کے ساتھ رہتے ہیں حق پر قائم رہا کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو عروج دیا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا پوری کی پوری ایک اس کے اندر سے پورا وہ اتنا یعنی ہمیں حاصل ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو ایک وہ تھی اب آ جائیں ذرا لیتے ہیں کہ کیا اس میں میں آپ کے سامنے ایک وہ رکھ دیتا ہوں کہ کیا ہمیں عبرتیں کیا حاصل ہو رہی ہیں اس کے اندر پہلی عبرت کو سمجھیے کہ دیکھیں بعض اوقات مصیبت مصیبت آتی ہے لیکن وہ نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے مصیبت میں نے آپ کے سامنے بھی اس وقت بھی آز کیا تھا نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر مصیبت آئی قید ہونا ہر طرح سے بھائیوں کا کنویں میں ڈالنا کنویں سے آنا مصر میں بکنا یہ کیا تھی مصیبت تھی لیکن یہ ساری مصیبتیں لے کے جا رہی تھیں اس راحت اور نعمت کی طرف کہ اگر وہ مصیبتیں نہ ہی ہوتی تو شاید حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی بادشاہت تک نہ پہنچ لیکن وہ مصیبتیں اوپر سے مصیبتیں ہیں اور اندر وہ راحت ہی رہتے نعمتیں نعمت تھی ٹھیک ہے تو کس طریقے سے یہ دوسری عبرت کیا حاصل ہوتی ہے دوسری عبرت یہ ہے کہ حسد انتہائی خطرناک بیماری ہے حسد انتہائی خطرناک بیماری ہے اگر یہ بھائیوں میں بھی پیدا ہو جائے نا اگر آپس میں بھائی بھی ہو جائیں ان کے اندر بھی حسد پیدا ہو جائے تو بس پھر بڑے حالات خراب ہوا کرتے ہیں اس لیے حسد سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے حسد سے سگے بھائیوں میں بھی ہو جائے تو پھر سگے بھائی بھی دشمن بن جایا کرتے ہیں چلے یہاں پہ ستےلے بھائی تھے لیکن سگے بھائیوں میں بھی ہو جائے تو سگے بھائی بھی دشمن بن جایا کرتے ہیں اور ایسے واقعات آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے اور ہم لوگ بھی سنتے رہتے ہیں کہ سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جایا کرتے ہیں حسد کی وجہ سے دو عبرتیں حاصل ہوگی تیسری تیسرے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تیسرا یہ اچھے اخلاق اعلی صاف اور بہتر تربیت یہ اپنا رنگ دکھایا کرتی ہے کبھی نہ کبھی جب بھی ہوں گے اگر کسی آدمی میں اچھے اخلاق ہیں اچھے اوساف ہیں تو اس کا نتیجہ کبھی نہ کبھی ظاہر ضرور ہوا کرتا ہے انسان کے اندر ٹھیک ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی ایک عظیم باپ نے ایک تربیت کی تھی تو ایک تربیت بڑے اچھے طریقے سے کی تھی نا حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت تھی ٹھیک ہے چاہے سات سال تک رہی یا جو بھی رہا لیکن ایک تربیت تھی ایک عظیم باپ کی تربیت تھی ٹھیک ہے اور اوپر سے خاندان نبوت میں سے تھے اچھے یعنی اچھا خاندان بھی تھا ٹھیک ہے تو ان کا ایک یہی ہوا کہ جب مصیبتیں آئیں تو وہ کھڑے رہے بالکل ان مصیبتوں کو برداشت کیا صبر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے ان حالات کے اندر بھی تو اس تربیت کا بھی اثر تھا نا ٹھیک ہے تو یہ ایک وہ تربیت بھی انسان کو کبھی نہ کبھی فائدہ دیا کرتی ہے جو اچھی تربیت ہوتی ہے چوتھی ہمیں کیا اس کا حاصل ہو, حاصل ہو کہ عفت امانت استقامت عفت امانت اور استقامت عفت ہو پاک دامن رہے آدمی امانت ہو امین ہو جس اگر آپ کے اوپر کسی نے اعتماد کیا ہے تو اس کو ٹھیس نہ پہنچائیے امین رہیے اس کے اور استقامت رکھیے اپنے اندر دین پر چلنے میں استقامت ہو تو اس سے یہ چیز, تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے یہ ساری بھلائیوں کا سر چشمہ ہے عفت امانت اور استقامت ساری بھلائیوں کا سر چشمہ ہے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں ٹھیک ہے ایک ایک عبرت کا سامان ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ مرد اور عورتوں کا اختلاط بری چیز ہے مرد اور عورتوں کا اختلاط بری چیز ہے ٹھیک ہے یعنی خلوت میں ملنا جلنا زلیخا کو خلوت میسر ہوئی تھی نا حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا کو کوئی بندہ نہیں تھا تو اس نے ان کو پھنسانے کی کوشش کی ورغلانے کی کوشش کی اس لیے اختلاف سے بچنا بہت ضروری ہے ترمیزی کے اندر بھی آپ نے یہ سنی بھی ہوگی ترمیزی اور نسائی کے اندر یہ حدیث بھی آتی ہے کہ جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا فرد شیطان ہوتا ہے تیسرا فرد شیطان ہوتا ہے حدیث ہے یہ تو اور یہ بڑی مشہور ہے تو اس لیے ان چیزوں کے اندر ایک سبق ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے سورہ یوسف سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور عقیدے کی پختگی ٹھیک ہے نا عقیدے کی پختگی سے مصائب کا برداشت کرنا اور اخلاقی نجاسن دامن کا بچانا آسان ہو جاتا ہے یعنی اگر انسان کا عقیدہ پختہ ہے نا تو مصائب کو برداشت کر لے گا اگر عقیدہ کمزور ہے انسان مصائب کو برداشت نہیں کر پائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھے ہوئے نا تو جیسی بھی مصیبت ظاہراً آ رہی ہے آدمی برداشت کر جاتا ہے لیکن اگر عقیدے میں کمزوری ہے مسائب کو برداشت نہیں کر پا سکتا ٹھیک ہے ایک نصیحت ہمیں کیا حاصل ہوتی ہے سورہ یوسف کے اندر سے وہ یہ کہ مومن کو چاہیے کہ ہر تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے پریشانی آ جائے نہ مصیبت آ جائے کسی اور کی طرف نہ دورتے دوڑتے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اللہ سے مانگیں ٹھیک ہے نا اللہ کی طرف دیکھیں نا عزیز مصر کی بیوی نے کوشش کی برغلانے کی کہ آ جاؤ اگر تم بات نہیں مانو گے نا تو تمہیں جیل جانا پڑے گا اور حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں اس وقت بھی کیا ہوا اپنے رب کو ہی پکار رہے ہیں یعنی ایسے حالات کے اندر بھی اس وقت بھی پکار رہے ہیں تو کیا فرمایا تھا کہ یعنی اے میرے رب جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت یہ عورتیں جو ہے نا مجھے دیتی ہیں مجھے جیل زیادہ محبوب ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے تنگی اور پریشانی کے وقت بھی صرف اللہ کی ذات کو پکارنا نیک اکنا اکناکنا ادھر ادھر نہیں دوڑنا چلو جی ادھر بھاگتے پھریں ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی وہ نہیں ہوتا تھوڑی سی پریشانی آئی تو بس یہ جی کس نے جادو کر دیا چلو جی آم کے پاس بھاگتے پھر رہے ہیں ہم جی بھائی پہلے اللہ کے ساتھ تو تعلق مضبوط کیجئے ذرا پہلے اللہ کے ساتھ تو تعلق بنائیے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں ادھر بھاگو چلو دوسری طرف بھاگو ادھر بھاگو ٹھیک ہے ویسے نہیں اور اپنے امال کو درست کرنے کی فکر نہیں کرتے ہم امال کو ترش کرنے کی فکر نہیں ہوتی کہ یار میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں کسی جگہ کے اوپر ٹھیک ہے جی ایک یہ آ رہا ہے ایک نصیحت ایک جو سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو سچا دائی ہو سچا دائی چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں انتہائی پریشان کن حالات بھی ہوں وہ اس وقت بھی دعوت ذرو دیا کرتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر موجود ہیں جیل میں بھی لیکن وہ جو میں نے اپ کو سارا بتایا تھا کیسے دیکھیں اب خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تو پہلے دعوت دی توحید کی دعوت دی اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کہ دیکھ لو مختلف یعنی جو تم وہ کرتے ہو ار ار باب متفر تو کیا یہ جو مختلف تم نے جو وہ بنائے ہوئے ہیں تم نے رب بنائے ہوئے ہیں یہ بہتر ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر ہے اللہ کی طرف آؤ تم سارے ٹھیک ہے تو یہ ایک وہ ہے ایک سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو ہر مسلمان کو عموماً اور جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو خصوصاً اپنے دامن کی صفائی کا بہت اہتمام کرنا چاہیے اپنے اوپر اگر کوئی توہمت آئی ہے تو اس تہمت کو دور کروا لینا چاہیے اگر نہیں کروائیں گے تو اس لیے حدیث میں بھی آئے نا کہ تہمت کی جگہوں سے بھی بچو تہمت کی جگہوں سے بھی بچو اس احتیاط نہیں کیا کرتے کہتے ہیں کیا ہوگا لوگ تہمتیں لگائیں گے تو ان کی اپنی اوہ... ہمیں ہم تو... ہم تو کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے آپ اگر آپ کے اوپر کوئی توہمت آ رہی ہے آپ صاف اس بات کو کھل کے ایک دفعہ بتا دیجئے کہ یہ بات ہے جو آپ لوگ سمجھے ہیں وہ غلط تھی میں آپ کے سامنے ہاں بار بار صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ایک دفعہ اس تہمت کو دور کرنے کی ضرور کوشش کیجئے اور جیسا کیا کہ جب جیل سے نکالنے کی باری آئی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا پہلے ان عورتوں سے تو پوچھ کے آؤ نہ ذرا ان عورتوں سے تو پوچھو کہ بھئی کیا ہوا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی تو پہلے یوسف سے تو پتہ کریں نا ذرا تو یہ اس طریقے سے تاکہ میرے اوپر سے جو توہمت ہے وہ ختم ہو جائے پھر ہمیں ایک حاصل ہوتا ہے صبر کی فضیلت پتہ چلتی ہے صبر کی فضیلت اور صبر کی فضیلت پتہ چلتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ صبر کا نتیجہ کتنا بہترین ہوا کرتا ہے صبر کا نتیجہ یوسف اسلام ہر حال میں صبر سے کام لیتے رہے تو نتیجہ کیا نکلا اس وقت ٹھیک نا تو یہ چیزیں ہمیں تقریباً اس میں سے وہ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور ایک نصیحت وہ جو یہ کہ اللہ اگر کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے اگر اللہ ارادہ کر لیں تو پھر اس تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اگر اور اگر اللہ کسی کو عزت دینے کا فیصلہ فرما لے تو پھر کوئی بندہ اس کو ذلیل نہیں کر سکتا تو اللہ اگر کسی کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی عزت نہیں دے سکتا اور اللہ اگر کسی کو عزت دینا چاہیں گے تو کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہ پورا کا پورا ہمیں اس چیز سے سارا یہ اسباق ہمیں حاصل ہوئے سورہ یوسف سے ہمیں یہ اسباق مل رہے ہیں اس لیے اس کو کیا کہا گیا احسن القصص احسن القصص کہا گیا اتنی عبرتیں اور نصیحتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں اس چیز کے اندر پورے کے پورے سورہ یوسف کا مطالعہ کریں گے اور یہ میں ساتھ سا جب ترجمہ کراتا رہا تھا تو میں نے بتاتا رہا تھا نا بار بار یہ بات کی تھی دیکھیں کیا مل رہا ہے نتیجہ کیا آ رہا ہے یہ کیا بات آ رہی ہے وہاں پہ, پہ پوری کی پوری اور اسی لیے میں نے یہ خلاصہ سورہ یوسف شروع کرنے سے پہلے نہیں بتایا تھا سورہ یوسف مکمل ہونے کے بعد بتایا آپ کو کہ کچھ نہ کچھ ذہن میں ہوگا کہ ہاں جی ادھر کیا بات ہوئی ادھر کیا بات ہوئی اللہ تعالیٰ نے آیتیں کیسے لائے تھے یہ پوری کی پوری ایک اور رکھی گئی ہے اچھا ہاں یہ بھی ہے نا جیسے بھی حالات ہو دین پر ہی ڈٹے رہنا چاہیے یہ بھی حاصل تو یہی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں تھوڑی سی پریشانی نہ آئے کہ جی اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں جو آج کل کے حالات کے حوالے سے بھی خواتین ہوں یا مرد ہوں وہ یہ کہ اب آپ کو پتا ہوگا کہ باہر کے ملکوں میں خواتین کے حوالے سے بڑی پڑی ہے کہ خواتین کے پردے کے حوالے سے ٹھیک ہے وہ لوگ تو دشمن بن چکے ہیں کہ وہ تو بالکل اس پہ آ چکے ہیں کہ بھائی خواتین کا پردہ تو ہم نے کرنے ہی نہیں دینا خواتین کو پردہ ہی نہیں کرنے دینا ابھی تو صرف نقاب کی بات کر رہے ہیں آپ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے کہ یہ کس طرح آئیں گے ابھی تو صرف نقاب اتارنے کی بات کر رہے ہیں کہ عورتوں کو نقاب نہیں کرنے دیں گے آپ دیکھیں گے چند سالوں بعد یہ کیا کریں گے اب جیسے فرانس میں پابندی لگا دی اب انگلینڈ کے اندر بھی وہ یہ بات ہوئی تھی انگلینڈ کے اندر بھی یہ بات چل پڑی ہے وہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے تو انگلینڈ کے اندر بھی جو ساتھی انگلینڈ والے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ انگلینڈ کے اندر بھی اب یہ بات چھڑ پڑی ہے کیا عورتوں کو نقاب کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے فرانس وغیرہ میں تو انہوں نے پہلے پابندی لگا دی تھی تو اب انگلینڈ کے اندر بھی ایسا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں صرف وہ نہیں ہیں. مردوں کے لیے بھی الادا پریشانیاں لائی جا رہی ہیں عورتوں کے لیے بھی پریشانیاں لائی جا رہی ہیں لیکن ہم لوگوں نے ڈٹے رہنا ہے دین پر چلتے رہنا ہے پریشان نہیں ہونا کہ جی اتنے حالات ایسے ہو گئے ایسے ہو گئے کوئی بات نہیں آیا کرتے ہیں ایسے حالات ایسے حالات آیا کرتے ہیں صرف دین کے اوپر کسی کے کہنے کی وجہ سے دین کا راستہ چھوڑنا نہیں چاہیے کہ بھائی ہمیں تکلیفیں پہنچائیں گے تو ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں یا چلو ہم دین میں کچھ کمی کر لیتے ہیں کچھ اس طرح کر لیتے ہیں نہیں آپ دین پر مضبوط رہیے جیسے بھی حالات ہوں ان اللہ ایک وقت آئے گا کہ حالات خود بہت ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے ایک وقت آئے گا کب آئے گا یہ ہمارا وہ نہیں ہے یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچتے پھریں کہ کب آئے گا کیونکہ جب بندہ یہ سوچتے سوچ سلام علیکم رحمت اللہ وائس وائس اوکے ٹھیک ہے تو جی یہ اس سے وہ آ ہے اس لیے پریشان نہیں ہونا حالات کو دیکھتے ہوئے یہ تو بات یہاں تک ہو گئی آگے جی صورت کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس صورت کا نام ہے سوریہ راد ٹھیک ہے اگلی سورت سورد ہے ٹھیک ہے یہ تیروے پارے کے اندر ہی ہے کے اندر ہی. ختم ہوتی ہے تو سور رات شروع ہوتی ہے رات کا مکہ مطلب ہوتا ہے کڑک یعنی بجلی کی آپ نے جب بجلی چمکتی ہے نا بجلی چمکتی ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو عربی میں اس کو رات کہا جاتا ہے وہ کڑک جو ہوتی ہے بجلی کے چمکنے کی تو اس کو رات کہا جاتا ہے یہ سورت بھی مکی صورت ہے آیات اس کے اندر 43 ہیں 43 آیات ہیں اور چھ رکو مکی صورتوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ مکی صورتوں میں مخاطبین جو آگے جن سے کلام کیا جا رہا ہے وہ ہیں مشرقین اور مشرقین تین باتوں کا شدت کے ساتھ رد کرنے والے ہیں تین باتوں کا شدت کے ساتھ رد کرنے والے توحید رسالت اور آخرت کرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے اوپر توحید کو تو پھر کچھ نہ کچھ مان لیا کرتے تھے کہتے یہ تین سو ساٹھ ہے نا ایک بڑا بھی ہے خدا ایک بڑا بھی ہے اور یہ تین سو ساٹھ لیکن یہ تھا کیا تھے مشرقین تھے نا مشرق شرک کیا کرتے تھے تو توحید کا سبق دیا گیا بھائی صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے وہ ہے اللہ تعالی باقی یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے ان سے ساتھ کوئی امید نہ رکھو نہ تمہیں یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے اگلی چیز رس رسالت کا سمجھایا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے میں سے ہی ایک آدمی کو نبی بنا دیا گیا یہ کیسے کر دیا گیا فرشتہ کیوں نہیں آتا کوئی یا ان میں کیا خاص بات ہے کہ انہیں کے اوپر وہی آتی ہے تو بتایا جا رسالت کا سبق سکھایا گیا کہ پہلے بھی انبیاء آئے تھے حضرت ابراہیم کو مانتے تھے یہ لوگ بھی مشرقین حضرت ابراہیم کو بھی مانتے تھے اور بھی انبیاء جو آئے پہلے ان کی بھی وہ تو پھر ان کو رسالت کا بھی سبق دیا گیا تیسری چیز زندہ ہونے کی اوپر کہ دوبارہ زندہ یہ کیسے ہوگا ہڈیاں ہو جائیں گے ہڈیاں بننے کے بعد چورا چورا ہڈیاں ہو جاتی ہیں یہ کیسے دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا اور اس کا خاص طور پہ انکار کیا کرتے تھے مذاق اڑایا کرتے تھے خاص طور پہ اس چیز کے اوپر کہ بھئی یہ بات کی جاتی ہے دوبارہ زندہ ہوں گے کیسے ہوگا خیر ٹھیک ہے تو یہ تین چیزوں کے متعلق اس صورت کے اندر بھی آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو ملیں گے اور انشاءاللہ جب میں کرواؤں گا آپ تو دیکھیں گے میں خاص طور پہ بتاؤں گا کہ دیکھیں یہاں پر کیا سبق دیا جا رہا ہے توحید کا رسالت کا اور باس بادل موت کا باس بادل موت کیا مطلب ہے دوبارہ اٹھنا موت کے بعد ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ایک خاص طور پہ غور کیجئے گا اور حروف مقطعات روف مقطع سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں نا روف مقطع سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں روف یہ جو ہم کہتے ہیں الفلا میم یہ جو ہوتے ہیں حروف مقطع سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں تو ہوتا یہ ان کی, کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے یہ آپ دیکھیے گا آج جتنی بھی صورتیں شروع ہو رہی ہوں گی نا روف مقطع سے روف مقطار سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہوں گی ان میں عمومی طور پہ ایسا ہوگا کہ ان میں قرآن کریم کا ذکر آئے گا اس کے بعد ٹھیک ہے نا عمومی طور پہ قرآن کریم کا ذکر آئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ اس کو اس میں بھی دیکھیے گا یہاں رات کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا کہ رات کے شروع میں بھی ایسا ہی قرآن کریم کا ذکر کیا جائے گا اس سے سبق کیا مل رہا ہوتا ہے اب یہ بھی سمجھئے گا کہ حروف مقطعات کے بعد قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے سبق کیا دیا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اصل میں مخالفین کو چیلنج کیا جا رہا ہوتا ہے مخالف کون ہیں مشرقین مکہ جن کو اپنی عربی دانی کے اوپر اپنی فساحت اور بلاغت کے اوپر بہت گھمنڈ ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی فصیح اور بلیغ ہے ہی نہیں ہے ہم سے زیادہ کوئی فصی اور بلیغ ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو حروف مقطعات لائے جاتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کریم کا ذکر کیا جائے قرآن کریم کا کوئی نہ کوئی ذکر کیا جائے گا اس کے متعلق ٹھیک ہے جیسے علی فلامیم ضارق التاب الار وفی ٹھیک ہے نا یعنی شروع ہی دیکھیں اس طرح کیا جا رہا ہے تو اس سے یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کو مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے یہ حروف مقطع لائے جاتے ہیں کہ تم قرآن کریم کو معذلہ یہ کہتے ہو کہ یہ انسانی کاوش ہے انسان نے بنایا ہے انسان کا کلام ہے ٹھیک ہے تو حروف مقطعات لا کے نا حروف مقطعات لا کر چیلنج کر دیا جاتا ہے بتا دو ذرا تم بتا دو اس کے معنی ذرا بتا دو ٹھیک ہے اور آپ نے سنا بھی ہوگا نا وہ کرتے بھی تھے کہ جی حروف مقطعات کے وہ نکالا کرتے تھے کہتے تھے کہ اچھا جی اس کا مطلب یہ ہے ساٹھ ستر یعنی اس طرح کیدر سے تو اس قسم کی بھی وہ کرتے تھے کہ جی لیکن وہ بتا نہیں سکتے تھے اس کے مانا تو انسانی کاوش نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے ابتدائی کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہوگا اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی, وحدانیت کی اوپر جو دلائل ذکر کیے جائیں گے کہ دیکھو آسمانوں کو دیکھو زمین کو دیکھو چاند کو دیکھو رات اور دن کو دیکھو پہاڑوں اور نہروں کو دیکھو ٹھیک ہے نا مختلف رنگ ذائقے خوشبو وہ کون ہے ٹھیک ہے نا یہ سارا کا سارا کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کے پیدا کرنے والے ہیں یہ سب چیز سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے یہ سورج چاند ایسے تو نہیں ہے بات ایسے تو نہیں آگے اس کا کوئی بنانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ٹھیک ہے پھر موت کے بعد زندگی کو ثابت کیا جائے گا ٹھیک ہے وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہوگا ہڈیاں ہوگی وہ سیدھا بن جائیں گے پھر کیسے زندہ ہوں گے تو یہ پورا کا پورا ان کو بتایا جائے گا ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے ठीके? اور ایک سبق جو دیا جائے گا وہ آپ نے سنا بھی ہوگا وہ سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ قوم اپنی حالت کے خود بدلنے کی تیاری نہیں شروع کرتی ہے اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کے حالات نہیں جب تک کہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے ایک قوم ہے وہ بدی پر قائم رہے کہ بھی ہم تو بدی کو نہیں چھوڑیں گے ہم تو ملاوٹ کو نہیں چھوڑیں گے ہم تو دھوکہ بازی کو نہیں چھوڑیں گے کچھ بھی نہیں کریں گے لیکن ساتھ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی حکمران بڑے اچھے آنے چاہیے حکمران بڑے نیک پاک صاف پاکیزہ لوگ ہونے چاہیے بھائی آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہو اور آپ مانگ رہے گیا ہو کہ حالات تبدیل ہو جائیں گے خود بخود تو اللہ تعالیٰ وہ کبھی نہیں اور شعر بھی آپ نے سنا مجھے اب دوسرا مصرا نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا میرے خیال میں اس طرح ہے وہ پورا شعر جو ہے وہ یہی وہ اسی آیت کا ان اللہ یہ روبی قوم یہ آئے گی جو آیت میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا کرتے کہ جس جو خود اپنے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے جو خود نیکی پر آنے کے لیے تیار نہیں ملاوٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں رشوت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں سود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں پھر وہ, وہ کریں کہ جی اللہ, اللہ آپ ہی حالات تبدیل کر دیجیے ہمارے ایسا نہیں ہوگا اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی اٹھنا پڑے گا ٹھیک ہے نا لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ ساری چیزیں چھوڑ دو دیکھو اللہ تعالیٰ خود بخود حالات تبدیل کر دیں گے اور یہاں پر جو باطل اور اہل باطل ہیں ان کو تشویج دی جائے گی جھاگ کے ساتھ جھاگ جیسے سمندر کے اوپر ایک جھاگ آیا کرتی ہے ٹھیک ہے نا سمندر کے اوپر جھاگ ہوا کرتی ہے نا سمندر کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے یا سیلاب جو